الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله تعالى العليم من الشيطاني الوسواس بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سادق الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحل العقدة من بساني افطه طالي امین یا رب العالمین اسراول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسمانی اور روحانی سفر کی رجاد ہے جو رجب کے مہینے میں مسجد حرام سے شروع ہو کر علا ماشاءاللہ اللہ جاری رہا اس کے دو حصے ہیں حرم سے مسجد اقسا تک اسرا کہلاتا ہے اور سخرہ سے مسجد اقسا سے علا ماشاء اللہ آسمانوں کی طرف جو سفر ہے وہ کہلاتا ہے اسی سے ہمارے یہاں عروج بنا ہے کسی کا معراج اور اس سے مراد سیڑھیاں بھی ہیں اس میں کچھ اسباف ہیں کچھ دروس ہیں کچھ موائز ہیں اولان تو یہ کہ زیادہ مشکل سفر جو ہے وہ اکثر سے آسمانوں کا لیکن قرآن حکیم سراحت کے ساتھ اور نس کے ساتھ جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقساطان سراب آبد من لسجد الحرام الاقساب پاک ہے وہ ہست ہر عیب سے ہر کمزوری سے اس لیے کہ اگر اس رستے میں راہ میں اس کو ماننے میں کوئی چیز مانے ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا یعنی ٹائم اینڈ اسپیس ہاوی ہوتی ہے ہمارے ارادوں پر ہم چاہتے ہیں کہ آنکھ باندھ کریں تو پاکستان پہنچ جائیں لیکن ترمیان میں کچھ مراحل ہیں جو ہمیں لازمن ٹکٹ لینا ہے بورڈنگ کارڈ لینا ہے پھر جہاز میں بیٹھنا ہے پھر تین ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے پھر کسٹم والے ہیں اب ہماری چاہت میں یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے یہ ہائل ہے تو اس کو تو اللہ نے ختم کر دیا جب سبحانہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی یہ تمہارے لیے ہیں موانے اللہ کے لیے کچھ نہیں انما امرحو آراد شیا پولا لا کن فیا کن تو وہ کہتے ہیں بہنا کاف و نون کن کے کاف اور نون جو دو لفظ ہیں اس کے اس سے چھوٹا کوئی بھی سیگھے امر جو ہے وہ کن سے چھوٹا کوئی نہیں کم سے کم الفاظ دو ہے امر کے کسی کو آرڈر دینا ہے آپ نے کسی کو اسٹاف کرنا ہے تو روکنا ہے تو قف یہ سب سے چھوٹا ہے دو لفظ اللہ کا حکم جو ہے وہ کاف اور نون کے درمیان ہے یعنی جب نون آتا ہے تو کام ہو جاتا ہے اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ یہ تو کوئی خواب تھا نبی کا انہوں نے دیکھا اس کے لیے دلیل بھی دی جاتی ہے اسی سورہ کے اندر آگے چل کے ایک آیت ہے وما جالنا رو اللہ عرئی نات اللہ فکنت اللہ شجرت المن رو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اسرا کا ذکر اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی شان کے ساتھ کیوں بیان اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی مثال دیتے ہیں جو بھی چیز بیان کرتے ہیں وہ ہمارے عقل اور شعور اور اس چیز کو جو ہمارے مثال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے نالج میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ لگے اگر جس کی مثال دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ایکسس میں نہیں ہے اور جو مثال کے طور پہ اگزامپل جس لائی جا رہی ہے اس سے بھی آپ نا واقف ہیں تو پھر تو وہ کھیر ہو ہوگی اندھے کو آپ کہیں گے کہ فلاں چیز بگلے کی طرح سفید ہے تو وہ تو اس کے لیے جیسا بگلا ہے ایسی وہ چیز ہے اگر وہ بغلے کو دیکھ لیتا تو اس چیز کو بھی وہ دیکھ لیتا لہذا مثال اللہ تعالی نے جو بھی دینی ہوتی ہے وہ اس معاشرے میں سے دیتا ہے جس تک ہماری یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ سدر تمتہا کیسے بنائی ہے میں نہیں دیکھتے نہیں ہو جبراہیل کو کیسے بنا نہیں پر میں فالی اندرو نہ اونٹ کو نہیں دیکھتے تو کیسے بنایا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے تو اس لیے کہ یہ ہماری پہنچ تک ہے لہذا اپنی قدرت کی اپنی تخلیق کی مثال اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنی طرف لوٹا دیتا ہے ہماری اپنی تخلیق کی طرف فالیاں درل انسانوں میں انسان دیکھے تو صحیح پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے ایک کسی طرح کبھی فالیاں انسان لاتا عام انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے انا سبب ناسبا ہم نے پانی بہایا ہے سما شکا کہ لاردا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ہے تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں جو انسان کی سمجھ میں آتی ہیں اور ان تک انسان کی پہنچ یہاں ذکر اس لیے اسرا کا کیا ہے معراج کا نہیں کیا اس لیے کہ میراج پہ دلیل کوئی نہیں لگ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی لہذا اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کیا زیادہ زور اس پہ دیا سبحان اللہ جزی اسراب دی ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی اپنے بندے کو اللہ زی حضور گئے نہیں لے جائے گئے لاگا حضور کی طاقت تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے زیر بیس تو اس کی ہستی ہے اور اس کا اقتدار ہے اور اس کی قدرت مطلقہ ہے جو کہہ رہا میں لے گیا تھا اب دیکھا جائے گا کہ وہ لے جا سکتا یا نہیں لے جا سکتا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس طریقے سے گیا اور پھر وہاں سے اور ال علاسما پھر مجھ آسمان کی طرف لے جایا گیا بلند کیا گیا اور میں رات کو واپس بھی آ گیا تو انہوں نے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی حضور کو بھی بٹھا لیا بندے بھی بیٹھ گئے بجمال لگ گیا تو انہوں نے نہ تو سجرت المنتہا کی کوئی روداد مانگی نہ اس کی کوئی مثال مانگی نہ اس پہ کوئی سوال کیا نہ پہلے آسمان کا نہ دوسرے آسمان کا نہ تیسرے آسمان کا جب چیز ایک دیکھی انہوں نے نہیں ہے تو حضور انہیں بتا بھی دیتے تو اس پہ کون سا انہوں نے ایمان لے آنا انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ کیا صف لانا الکسا آپ ہمارے سامنے مسجد اقسا کی تعریف کریں ایکسپلینیشن اس کی ڈیفائن کریں صف اس کی توصیف کریں دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں کون سا دروازہ کہاں بنایا کون سی کھڑکی کہاں سے ٹوٹی ہوئی صرف لانا آپ ہمارے سامنے بیان کریں کہ وہ کیسی ہے مسجد اکشا یہ نکاح ہمیں یہ بتائیں کہ سدراتل منتا کیسی ہے ان کا باپ بھی سدراتل منتا پہ نہیں گیا ہوا ہاں مسجد اکشا گئے ہوئے تھے لہذا اس سفر کے اس جز کے سبوت سے اگلے کا سبوت مل جاتا ہے یعنی ہماری اس زندگی کی مثالیں دے کے اللہ تعالی ہمیں اگلی زندگی جو بادل موت, با موت ہے بادل باس لائف آفٹر ڈیتھ اس پر دلیل لے کے آتا ہے اگر میں یہ کر سکتا ہوں کیا تو مردہ نہیں تھے ہل اطالل انسان عین دہر لم یا کنشہیوں مزکورہ کیا نو انسان پہ وہ وقت نہیں گزرا وقت کا وہ حصہ نہیں گزرا جس میں وہ قابل ذکر شاہی کوئی نہیں نہ یونین کونسل میں تیرا نام تھا نہ نا پاسپورٹ میں ڈاکیومنٹ تھی نہ ویزے میں تیرا نام تھا نہ نا کارنش اسپتال کے رجسٹر میں تھا تو کہاں تھا اس وقت کون نے کیا ہے وہ کم تم امواتن فاحیا تھے اس نے تمہیں زندگی دی اب جب وہ کہتا تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے پہلے کس نے دی تھی تمہیں تو وہ اس زندگی کو ثابت کر کے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کے معاملات بھی میرے ہاتھ میں ہیں اسی طرح سفر کے اس حصے کو ثابت کر کے بھائی جو یہاں قوانین توڑ سکتا ہے تمہارے ٹائم اینڈ سپیس کے وہ اگلے توڑنے اس کے لیے کیا مشکل مسئلہ تو یہ ہے تم مانتے ہو کہنے لگے کیا تمہیں تم ہمیں اس خبر اس بات کی خبر دیتے ہو کہ ہم دو مہینے اپنے اونٹوں کے کلجے چیر دیتے ہیں سفر کرنے کے لیے اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ رات کو ہو کے آ گئے ہو ابھی جو اعتراض کیا ابو جیل نے اپنے الفاظ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا کی دلیل بن گیا اگر بات خواب کی ہوتی تو ابو جیل کو کیا اعتراض تھا بھائی میں رات کو جاؤں مکہ اور یا رات کو جاؤں لندن پھر کے آ جاؤں آپ کو کوئی اعتراض ہے ڈیڑھ ساری دنیا جاتی ہے پتا نہیں کیا ڈاکے ڈکے مار کے رات کو واپس آ جاتے ہیں کبھی کس نے اعتراض کیا خواب پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور خواب میں لے جانا کیا کمال کی بات ہے یہ تو مسجد اکثر لوگ کہاں کہاں پھر کے آ جاتے ہیں خواب کہ اللہ شروع کرے تو کہے سبحان من الحرام خواب کی بات ہوتی تو کافروں کو کوئی اعتراض نہیں خواب کی بات ہوتی تو وہ دلیل نہ مانگتے اور وہ یہ جملہ نہ کہتے کہ ہم اونٹوں کے کلیجے چیر دیتے ہیں دو مہینے سفر کرتے اور آپ کہتے ہیں رات کو گئے اور رات کو واپس آ لہذا یہ اس لیے اس حصے کو اللہ نے بیان کیا کہ اس کو ثابت کیا جا سکتا تھا اور اس کا ثبوت اگلے سفر کی دلیل تھا لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اشک ذہنی کرب اور انگزائٹی جو ہوتی ہے اس کا دور جسمانی تو حضور پر بہت آئے اس دن سے زیادہ عشق دن میرے اوپر کوئی نہیں گزرا مجمع لگا ہوا ہے قریش پوچھ رہے کہ جی آپ ہمیں اس کی بیان کریں توصیف کریں ہمارے سامنے اور مجھے کچھ یاد نہیں اس وقت کس نے دیکھا اتنا اہم سفر ہو اور اس کے اندر اتنے اتنے, اتنے اہم مواقع ہوں اور ایونٹس ہوں حضور امام ہیں اور اقامت کہنے والے جبرائیل ہیں اور انبیاء پیچھے مقتدی ہیں اور آسمان کا سفر اور کہاں کہاں گھوم کے آئے اور کیا کیا ہوا اس میں ایک حصے کو پکڑ کے وہ جی بتائیے کھڑکی کون سی ٹوٹی ہوئی تھی اب جو جنتیں دیکھ کر آئے ہیں اور جہنم دیکھ کے آئے ہیں اور اس میں ایک جگہ پہ پکڑ کے ان کو وہ بیٹھ گئے جی بتائیے آپ بڑا شک دور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آپ کے سامنے لا کے ایسے کر کے رکھ دیا اور حضور بیان کر رہے ہیں فلانا دروازہ ایسے ہے فلانی کھڑکی ایسی ہے فلانی جگہ کنڈا ایسا ہے اور اب وکر سے دیگر ضلع تعالیٰ نے چونکہ تاجر تھے اور آتے جاتے رہتے تھے بہت سارے اور لوگ بھی تھے تو سب سے پہلے وکرس دیگر صدیق رضی اللہ فرمایا صد تھا سدختہ آپ نے سچ کا آپ نے سچ دروازہ ایسا ہے سدخت آپ سچ کہتے ہیں ایسے ہی. دیوار ایسی ہے سدخت آپ سچ کہتے ہیں اور آپ نے آخر میں فرمایا انت سدی کو یا ابھی بکر اور ابی بکر تم اسدیق میں صادق ہوں اور تم سیخ اس تو اسے وہ چیز ثابت ہو گئی کہ بھئی یہ تو ہو گیا ٹائم اینڈ سپیس ٹوٹ گیا ہے. وہ جو انسان جس چیز سے آجز تھا وہ معاملہ ہو گیا جب ایک دفعہ ہو گیا ہے ایک بندہ ایک دفعہ سیف توڑ لے تو پھر کہ جی میں نے اس میں سے سو روپیہ لیا تو نے پھر لاکھ کیوں نہیں لی اور اگر وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ اس میں سے سو لیا تو یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے دس ہزار اسی نے لیا ہے یعنی ایک آدمی سیف توڑتا ہے اس میں سے وہ سو لے جاتا ہے لیکن غائب اس میں سے ہزار ہے دو ہزار ہے دس ہزار ہے ایک لاکھ ہے وہ یہ کہتا جی میں نے توڑا اور میں نے اس میں سے ایک سو لیا ہے لیکن وہ ایک لاکھ بھی اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ جو یہاں یہ تک کر سکتا اگلا بھی کر سکتا اصل مسئلہ یہ ایک توڑنا اسباب کو توڑ دیا وقت کی مجبوریوں کو توڑ دیا تو اب اس کے بعد معاملہ ختم ہو اگلا بھی ثابت ہو جاتا ہو. ایک تو یہ بات دوسری بات اس آیت کا آخری حصہ ہے انہوں ہوا سمیع البصیر تم نے کیا سمجھا تھا یہ وہ دور ہے جو بڑا کٹن دور تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے ایک سال پہلے کی لگ بھگ یہ بات ان کا تشدد اپنے س پہ ہے اور اللہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا تھا اللہ دیکھ نہیں رہا اسے کوئی خبر نہیں کہ نبی کی دعوت کا تم کیا جواب دے رہے ہو اور تمہارے منصوبوں سے وہ واقف نہیں تھا کیوں لے گیا اس لیے کہ ان سمی البصیر وہ دیکھتا بھی ہے ایور سینگ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے ہم تو ہو سکتا جے پلک جپکیں تو کوئی کام ہو جائے اور ہمیں پتا بھی نہ چلے وہ پلک نہیں جبکتا لا خوشینا تن والا نوم نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ایور سیئنگ ایور نوئنگ ایور ہیرنگ ہر وقت سنتا رہتا ہے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا تم کیا کر رہے ہو لہذا اس کے لیے ضروری تھا لینوری یا تاکہ ہم اپنی آیات ان کو دکھائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آسمانوں پر لے جانا مقصود تھا تو یہ کنیکٹنگ فلائٹ کیوں پکڑائی ڈائریکٹ مکے سے کیوں نہیں فلائٹ گئی مسجد اکشا سے مسجد حرام سے مسجد اکشہ لے جا گئے اور وہاں سے آسمانوں پر کیوں گئے وہاں سے کوئی اور سواریاں لینی تھی بات کیا ہے وہ حکمت ہے نا آج تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے جتنی بھی امتیں مسلمان تھیں اپنے اپنے دور میں ان کا قبلہ وہی تھا موسا علیہ السلام کے دور میں اس کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر قوم نے ساتھ نہیں دیا تو نبی کی موجودگی میں وہ فتح نہیں ہوا اللہ ان چالیس سال کے لیے حرام کر دیا پھر نئے نبی اٹھے ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا حضرت مس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور جو لوگ کہتے مس علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں تو وہ پتہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ چالیس میل کا یا تیس میل کا وہ ایریا تھا جس میں پھرتے پھرتے ان کی وفات ہوئی چلتے چلتے انہوں نے دفن کر دیا ان کو دفن کر کے وہ چلے گئے اس لیے ان کو کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائریکشن لیس پوزیشن میں تھے انہیں پتہ نہیں تھا ہم کہاں چلتے رہتے تھے پھر صبح اٹھتے تھے اسی جگہ تیس سال ان کے گزر گئے یہ چالیس کلومیٹر یا تیس میل کے ایریا کے اندر پھرتے پھرتے میدان تھی اس کا مطلب ہے گردانی والا میدان وفرنگ فیلڈ uh, یتی ہونا نفل ارد یہ دھکے کھاتے پھریں گے زمین کے اندر وہ دھکتے سرگردانی کا میدان جو اب اس میں انہیں یہ پتہ نہیں ڈائریکشن تو ان کو پتہ نہیں ہوتی تھی چلتے رہتے تو صبح پھر وہیں ہوتے تھے کہاں دفن کر دیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا اور پھر آپ کا انبیاء کو دو رکعت نماز نفل پڑھانا یہ بتاتا ہے کہ مسلح حضور کے حوالے کر دیا گیا یہاں والا بھی اور وہاں والا بھی اب آپ دونوں قبلوں کے نبی ہو گئے صرف اس قبلے کے نہیں اس کو وہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں بیت العرب یہ عربوں کا قبلہ ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس کو مل کے ری بلڈ کیا تھا پہلے تھا جگہ بتائی گئی تھی ان کو انہوں نے وہاں سے اس کی بنیادیں کھود کے پھر بنیادیں اٹھائیں اسے. لیکن اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ادھر ہی سلسلہ سارا چل رہا ہے بیا پرمبیا سینکڑوں کی تعداد میں بھی نبی رہے یعنی پانچ سو سے کچھ لگ بھگ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک دن میں نبی مارے اور ان میں یہ ہوتا تھا کہ زمان جو تھی وہ امت کی ایک نبی سے دوسرا نبی لیتا رہا ادھر ایک سلسلہ ہے ادھر پہلے رسول آئے لیکن آپ کو وہاں لے جا کر پھر آسمانوں کی طرف لے جا کر اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ اگلی ہی آیت سے وہ فرد جرم آیت ہونا شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل پر ہم لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد افسا میں کیوں لے گئے اس لیے کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا آسا ربو کو میں اب بھی موقع ہے اس نبی پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم پر رحم کر دے دو تمہارے سارے قصور معاف کر دو آسا ربوں کو میں یار ہما کوم وہ تم اگر اپنے رویے کو دوہراؤ گے تو ہم اپنی سزا کو دوہرائیں اور وہ سزا کیا دیکھیں سن ستر عیسوی میں اس وقت کیا ہے سن دو ایک سو یعنی 2030 تیس سال پہلے آخری بار ان کا وہ حکل سلیمانی جسے وہ کہتے ہیں وہ گرایا گیا تھا ان کا جو قبلہ تھا وہ ہم نے نہیں گرایا ہم نے ان کا قبلہ اپنے قبضے میں نہیں کیا ہے ہم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ عیسائیوں کے پاس تھا عیسائیوں نے ستر عیسوی میں دوسری بار اس کو ہدم کیا تھا. ایک دفعہ ہدم ہوا انہوں نے بنا لیا پھر دوسری دفعہ وہ ستر عیسوی کا گرا ہوا آج تک نہیں بنا آپ کریں وہ کھود کھود کے نیچے کیوں کھود رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہاں دو تیس سال ہو گئے ہیں جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے مسلمانوں نے اس کو نہیں بنایا عیسائیوں نے بنایا تھا انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی کتاب اللہ کہتی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ پر نہیں چھوڑی گئی تھی تو بنیادیں کہاں کیا ڈھونڈ رہے صرف کھوکھلا کرنا تاکہ ایک دفعہ یہ مسجد گرے ستر عیسوی میں گری ہوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پانچ سو سال پہلے حضور کی سے بھی پانچ سو سال پہلے کی بات ہے اور یہ قوم تب سے بے قبلہ قوم ہے عیسائیوں کا عروج رہا نزدیک نہیں لگنے دیا انہوں نے وہ قیدی بنا کے لئے تھے ان کا جہاں سے جرمنی سے کیسے ان کا خروج ہوا یہ در بدر رہی یہ قوم پوری دنیا میں بکری رہی بے سمت قوم رہ یعنی وہ جو سزا ملی تھی ڈائریکشن لیس والی ان کو میدان تی میں وہ سزا ان کی اب تک چل رہی رومن امپائر تھی وہ عیسائی تھی جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو رومیوں کو شکست دے کر عمر فاروق رضی قبضہ کیا عیسائیوں کو شکست دے کے لیا یہودیوں کو دے کے نہیں لیا ہم نے نہیں گرایا اب کب ایک کل وہ ایک ای میل تھی اس میں ایک کل تھا ایک یہودی رائٹر لکھتا ہے کہ یہ پہاڑوں پر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جو بلیک باکس ہے نا وہاں پہ میناروں کے اندر قبلے کی بات کر رہا تھا مسلم حرام کی. کہتا ہے اس کو گراؤ تاکہ نے پتا چلے کہ بے سمت ہونا کتنا بڑا عذاب ہے جب کسی قوم کے پاس قبلہ نہ ہو تو وہ کس عذاب سے گزرتی ان کو بھی ڈائریکشن لیس کر دو لیکن بے وقوف آدمی ہیں اگر بائی دا وے یہ نہ رہے بیت اللہ یہ کالا گھر جو ہے یہ نہ رہے ہماری ڈائریکشن وہی وہ ہوگی وہ تو ایک نشان ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے وہ نہ بھی رہے ہمارا جو قبلہ ہے وہ, وہ جگہ ہے اور اسی لیے اس کی سپیس جو ہے اوپر وہ بھی ہمارا قبلہ ہے جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں تو ہم اس بیت اللہ سے تو بہت بلند ہوتے ہیں سامنے نے تو بیت اللہ کو نہیں ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے سجدے ختم ہو جائیں گے ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے تو ورز کعبہ تو کعبہ نہیں ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بہت سارے ہندو وغیرہ دیکھتے ہیں نا وہ جب وہ نماز ہوتی ہے اور ہم اس کے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہماری طرح بت پراست ہیں اور اس کالے گھر کو کرتے ہیں پوجتے ہیں یہ نشان ہے لیکن بہرحال دو ہزار تیس سال ہو گئے اس قوم سے اس کا قبلہ چھین لیا گیا اور سزا کے طور پر چھینا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیا سو او وہ جو آ کو تمہارے منہ کالے کر جب کسی قوم سے اس کا وطن چھین لیا جائے تو یہ سزا ہوتی ہے اس کی شناخت اس سے چھین لی جائے یہ سزا ہوتی ہے بندے کو پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے یہ سزا ہے جو یورپ والے پچہتر پرسنٹ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں ان کے یہاں بلدیت والے خانے میں ماں کا نام ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تو مسٹ ہے نا بغیر ماں کے تو پیدا نہیں ہوتے ہو شیز نون باپ والا خانہ کوئی نہیں اس لیے کہ وہ ان نون ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں والد نامعلوم وہ نامعلوم معلوم اسی لیے اسلام نے اتنا تحفظ دیا اس غلدیت کو کہ فرمایا ادو ہوملے اہم انہیں ان کے باپوں کے نام کی طرف ریفر کرو وہ غریب ہے کالا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے باپ ہے اس کا اس کا قلعہ جس کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ ادعوهم بوا عند اللہ, اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے کہ اسے اس کے باپ کے ساتھ ریفر کرو اگرچہ باپ کا نعمل بدل کتنا بھی اچھا ہو ایک کالے کو باپ کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت اگر ملی ہوئی ہے زید کو فرمایا نہیں تیرے لیے محمد باپ اچھے نہیں ہے تیرے لیے ہارسا جو ہے وہ اچھا ہے اس لیے کہ وہ تیرا باپ غریب بھی ہو ہے تیری اصل ہے تیری جڑ ہے تو جب کوئی قوم شناخت سے معروم ہو جائے ہم کندورا پہن لیں گترا رکھ لیں اگال رکھ لیں داڑھی کی کٹ بھی مواطن جیسی بنا لیں لیکن جب اگلے پتا دیکھتے ہیں تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن جب ہم اپنی اصل جون میں ہوتے ہیں تو جو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ہوتے جالی کرنسی ہوتی چیک نہ ہو تو چل جائے کوئی بات تھوڑی بہت سہولت مل جاتی ہے کوئی دھکے نہیں دیتا یا کوئی بیہیو نہیں کرتا یہ سہولت ہو جاتی ہے تھوڑی سو تا آ کے آپ کو چیک کر لیا جائے اور اس کے بعد پیلیو ختم ہو جاتی اس لیے کہ پچھلی آپ خود گنوا چکے اپنے ہاتھوں اور اگلی آپ کے پتا کے نے گنوا دی کٹیو ڈور کی ماں ان کی آئیڈینٹی دو ہزار تیس سال ہو گئے ستر عیسوی میں قبلہ ان کا منہدم ہوا تھا اور آج تک وہ قوم قبلہ نہیں بنا سکتا. اس کے لیے انہوں نے قبضہ کیا یوروسلم پر قبضہ کیے بھی پچاس سال ہو گئے ہیں. یعنی جب سے اسرائیل بنا ہے ان کا ٹارگٹ تو وہی تھا. اسرائیل کا وجود جب ہو گیا آپ نے مان لیا تسلیم کر لیا آ گئے وہ سڑسٹھ میں انہوں نے قبضہ کر لیا اب جو ان کے سٹریمسٹ ہیں ان کے وہ کہتے بھی قبضہ کرنے کا فائدہ کہ اگر آپ نے بنانا نہیں تھا زبردست دباؤ ہے ہم بنانے کے جو ان کے سیکولر ہے نان پریکٹسنگ مسلم جیسے ہمارے یہاں نام مسلمان ہے نہ روزہ ہے نہ نماز ہے مسلم والے خانے میں لکھے گئے لاد مسلمان ہے یہ دوسرا طبقہ ہر مذہب میں ہوتا سکھوں میں بھی ہے عیسائیوں کی تو شریعت ہی کوئی نہیں رہی ہے یہودیوں میں بھی ہے ہندوؤں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی ہے. یہ جو ہمارے ہاں گندم کرتے ہیں نا صاف کرتے بعد میں کنڈیاں رہ جاتی ہیں. یہ کنڈیاں جو ہے یہ ہر مذہب میں موجود ہے ان کے وہ جو رابین وغیرہ تھے اور یہ جو اس وقت موجودہ ہیں یہ بغیر داڑی کے لوگ جو ان کے یہ وہ ہیں جو ان کے سیکولر ہیں جو ان کو کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ چیز کو مت چھیڑو یہ جتنا اسرائیل بن گیا ہے اتنا کافی اسی میں گزارا کرو فلسطین کے علاقے واپس دے کے فلسطینی ریاست بنوا لو اور ان لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے قابو کروا لو ان کا گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے جس میں مدینہ شامل ہے ان کا جو نقشہ ہے اس میں شام پورا ہے لبنان ہے شمالی جو سعودی عربیہ ہے جہاں مدینے میں یہ لوگ رہتے تھے اور ہم نے نکالا تھا وہ کہتے ہم تم اسی طرح یہاں سے نکالیں گے جس طرح تم نے ہمیں نکالا وہ خیبر اور بنو کریزا اور بنو قینخا وغیرہ اور تھے بنو نظیر کا جو قبیلہ تھا وہ سارے یہاں سے نکلے وہ کہتے وہ جتنے بھی جہاں جہاں سے میں نکالا گیا وہ سارا ایریا میں ترکی کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر یہ گریٹر اسرائیل ہے یہ ان کا منصوبہ ہے اب اگر مسجد اقسا کو وہ گراتے ہیں جیسے کہ ان کی پلاننگ ہے اگلے پانچ سال میکسیمم ان کے اندر ان کا جو سادہ شروع ہوا ہے سلسلہ یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں پریونٹیو میئرس آپ نے رات کوئی فوج سڑکوں پر اتار دی پولیس اتار دی تاکہ صبح کچھ نہ ہو یہ ہوتا ہے احتیاطی تدابیر یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں اس لیے کہ جب ہم اس کو گرائیں تو حکومتوں نے تو کچھ نہیں کرنا اس لیے کہ وہاں اپنے ہی بندے بیٹھے ہوئے جو بھی کرنا ہے وہ اس قسم کے لوگوں نے کرنا ہے انڈیویجلس آپ یاد رکھیے وار وارفیئر میں آپ آج نہیں آج اسے ہزار سال بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر آپ سیدھی سادی لڑائی میں ہتھیاروں کی لڑائی میں ان کو فیس نہیں کر سکتے یہ بات انہیں پتا ہے اور اپنی کمزوریاں بھی انہیں پتا انڈیویجلس جو ہیں یہ ان کے لیے ملکوں سے زیادہ خطرناک ہم کہتے بندے کے لیے لے آیا وہ ایک بندہ نہیں ہے وہ ایک فونام ہے وہ استاد قرآن میں یہ بات بتائیے فشر رد بے ہم من خلفاہم وہ تفنا ہوں اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں مل جائیں جان کے اندر فشر رد بے ہم ان کے ذریعے ان کو بگا دو تشرید ہوتا ہے کسی کو ڈسپرس کر دینا بگا دینا فشر رد بے ہم بگا دو ان کے ذریعے کس کو ان کو یعنی ان کو اتنا مار مارو ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں یہ جب کلاس میں آتے ہیں تو دھاک بٹانی ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کلاس میں جب پہلے دن استاد آتا ہے تو ایک بچہ دیکھتا ہے کوئی چنتا ہے اس میں اس کو اتنی مار پہلے دن مارتا ہے پوری کلاس پر دھاک بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد وہ نہ بھی مارے تو اس کا سکہ قائم رہتا فرسٹ امپریشن اس دی لاسٹ امپریشن پتا بڑے سخت ہیں بڑے اسٹرکٹ ہیں اب بدقسمتی اس بچے کی ہے جو اس وقت قربانی کا بکرہ بن جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا ان کو مارو کہ دوسروں کے وہاں شاب خطا ہو جائیں وہ اس کو وہ بچہ بنانا چاہتے ہیں کہ اتنا مارو اور ایسا مارو کہ باقیوں کو پتا چل جائے کہ دجال سے چھپ کوئی چھپ نہیں سکتا سارا اس کی ایکس میں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ مسجد اقسا کے گرد گھوم رہا ہے تاکہ جب وہ ہو معاملہ تو کوئی ریزسٹ کرنے والا کوئی نہ ہوا یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اور جب کسی قوم سے اس کا قبلہ چھن جاتا ہے تو یہ کسی جرم کی پاداش میں ہوتا ہے اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا پورے پہلے, پہلے پورے دونوں رکوع چارج شیٹ کیا بنی ساری ہم نے زیادتی نہیں کی ہم نے تمہیں بار بار موقع دیا ہے تمہارا ددنا لا کو ملک کرنا تھام وہ ہم ددناک بے ہم والوں بنی وہ کو نفیرا ہم نے تمہیں موقع دیا دوبارہ تم نے پھر کیا وہ پہلی دفعہ جب گرایا تھا تو اللہ نے فوراً موقع دے دیا دس بیس سال کے اندر یہ دوبارہ انہوں نے قبضہ کر کے اپنا کیملہ بنا لی تمہارا درد نالا ہم دوبارہ تمہارا ٹرن لے آئے جلدی سے تمہاری نفری بڑھا دی ہم جالنا اخترا کو لیکن ہوا یہ فیضا جا واد و جوہ <بُجُوحَكُم> لیکن پھر بھی آخر تم باز نہیں آئے اور تمہارا منہ کالا کرنا پڑا اور اب دو ہزار تیس سال ہو گئے ہیں ابھی ان کا تارن نہیں آیا اور اب یہ قرب قیامت میں آئے جنگ چھڑے گی یہ تو تباہی ہو اب ہمارے اوپر یہ ایک ببال کیوں آ رہے ہمارا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا بنی کا قصور تھا تو ان سے قبلہ چھینا گیا کوئی زمانہ تھا اسلام اور مسلمان ایک ہوتے تھے ایک عربی شاعر کے شعر ہے کنہ کازواج میں متمتعین بشباب فد خل زمان و علین فتفرہ کفین فن زمان تفربل احباب یا تفرق الحباب ہم اس طرح تھے جس طرح کبوتروں کا جوڑا ہوتا ہے ایک گونسلے میں ایک آلنے میں بیٹھا ہوتا ہے متمتعین شباب اپنی جوانی مستفید اور فائدہ اٹھا فداخلہ زمان و ٹائم ہمارے اوپر داخل ہو گیا وقت آ گیا فر کفینا اس نے ہمارے اندر جدائی ڈال دی. فرقہ ڈال دیا ان زمانہ متفر کو زمانہ دوستوں کو دوستوں میں جدائی ڈال دیتا کبھی ہم کلاس فیلوز تھے آج کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے کوئی فرانس میں بیٹھا ہے میں ادھر بیٹھا ہوں کوئی لندن میں بیٹھا ہے کوئی کہاں کام کرتا جی ہو گئی آج ہم یہاں اکٹھے ہیں کوئی گوجاوالا چلا جائے گا کوئی حیدرآباد چلا جائے گا کوئی مدراس چلا جائے گا کوئی بنگلہ دیش چلا جائے گا جدا ہو جائیں گے پتہ نہیں قیامت کو ملیں گے پھر انشاء اللہ لیکن جدائی ہو جاتی زمانہ تھا مسلمان اور اسلام ایک ہی گھونسلے میں تھے ایک چیز ہوتے اور ایک ہی بندے میں مل جایا کرتے تھے جو مسلمان ہوتا تھا اس میں اسلام بھی ہوتا تھا اب زمانہ وہ آ گیا ہے داخل الزمان والا ٹائم ہمارے اوپر اثر انداز ہو گیا ہے فتفرہ کافین اب اسلام اور مسلمان کے درمیان تفریق ہو گئی جدائی پڑ گئی اب اسلام اور چیز ہے مسلمان اور چیز جو صفات قرآن میں مسلمان کی بیان کی جاتی ہیں وہ جو ایگزٹنگ muslims ہیں ان کے اندر نہیں ہے موجودہ مسلمان کے اندر نہیں خود پڑھے قرآن دیکھے اپنا چہرہ یہ میں ہوں بچے کو بھی پرانی تصویر اپنی دکھا دو نا جس زمانے میں داڑھی نہیں تھی آپ کا کوئی دو ڈائی سال کا بچہ ہے تین سال کو اسے بتاؤ یہ میں ہوں تو نہیں مانتا کر تم وہ داڑھی والا لے وہ تصویر دکھاؤ کہ یہ مسلمان ہے اور جسور صورت حال ہمارے سامنے ہے یہ کون سے مسلمان مسلمان کے نام پر مارکیٹ میں کون سی پروڈکٹ ہے یہ وہ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اصل مسئلہ یہ کہ اللہ دشمن کو ہمارے اوپر چڑھا کے لایا کیوں ہے ہم اس کی نظروں سے گرے کیوں ہیں اس کے نام پر مارے کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرنا اس کی بدنامی ہے جب ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز پکڑا جاتا ہے کسی کرائم کے اندر کوئی چار کے چکر میں جیل میں ہوتا ہے تو ہم اگر ملاقات کے لیے چلے بھی جائیں وہاں پہ تو کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ میرا بھائی یا بیٹا ہے اس سے ملنے آیا ہو بھائی یار یہ وہ گوانڈی ہے کیوں میری بدنامی نہ ہو اس کا بھائی چسپیتا تھا تمہیں اتنی غیرت آتی ہے تو ہم جو سود خور شراب نوش بدکار جھوٹے فرادی دو نمبر کام کرنے والے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں تو اللہ کو شرم کوئی نہیں آتی میرے بندے یہ ہیں عباد الرحمن یہ ہیں میرے تو وہ ہیں اللہ زین الحمف صلاحت خاشون اللہ زین الحمع موردون اللہ زین الزکات فائلون اللہ فروجون میرے تو وہ ہیں میں جو بیان کرتا ہوں اپنے بندوں کی تعریفیں وہ احبادر الزین ویزا خاتا بحم الجا سلام میں تو دنیا کو بتاتا ہوں کہ جی میرے بندے ایسے ہیں میرے بندے ایسے ہیں میرے بندے ایسے ہیں لیکن مارکیٹ میں میرے بندوں کے نام پر جو سامنے مخلوق بیٹھی ہے اس میں تو ان میں سے کوئی شفت بھی نہیں پائی جاتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر جلا دیتے ہیں جب آپ کی چیز مطلوبہ نہ ہو بلکہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہو تو اس کو جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے گلہ ان سے نہیں ہے گلہ اپنے آپ سے ہے کہ ہم بدل گئے ہیں ہم وہ نہیں رہے ہیں میں نے ارض کیا تھا کہ مت سمجھ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان سمیع البصیر یہود بھی یہی سمجھتے تھے کہ نہیں اللہ تعالی تو ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں وکالت یہود او نہ اللہ و احبا یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں یعنی ہمارے اندر اس کے بیٹے ہیں وکالت یہود نبن اللہ وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی اللہ کو بڑے پیارے ہیں بڑے عزیز ہیں لہذا ان کی بنسبت ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹ مل جائے گی اسی طریقے سے وہ کہتے تھے زہر اللہ کے بیٹے اور چونکہ ہم ان کے ماننے والے لہٰذا احبا ہم اللہ کے محبوب ہیں اس کی گڈ بکس کے اندر ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر سزائیں کیوں دیتا ہے اتنے عزیز ہو تو یار سال دو سال نہیں گزرتے اتنے اتنے لمبے کروز میزائل تمہاری مسجدوں کے میناروں سے بڑے آ کے تمہیں کیوں لگتے ہیں ڈھا اپنے اندر کوئی اپنے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کی نظروں سے گر گئے ہوں. ہم وہ نہیں رہے جو اس کو مطلوب ہیں بے توجہی جب برتی جائے تو عورت بھی سوچتی سو... سو ہے کہ میرا شور کیوں نہیں دلچسپی لیتا کپڑے صحیح نہیں ٹھیک پہنتی میں میک اپ چھوڑ دیا یا میرے اندر فلاں ہے یا میں بدزمان ہو گئی ہوں یا کھانا چھا نہیں پکاتے وہ بھی دیکھتی ہے کہ کیوں توجہ تو بٹی ہے یار آپ کبھی غور کریں تو سیاخ اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اوپر یہ ادا ہے کچھ اپنی داؤں پہ بھی تو غور کریں میں نے کہا تھا ہمارا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں غافل ہو گئے ہیں. ہم جس قدر اسلام پہ عمل کر سکتے ہم نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہ میں حکومت نے روکا ہوا نہیں روکا میری بیوی کا پردہ آکے کے ڈی سی نے نہیں اتارا ہے میں نے ہے حکومت نے کوئی آرڈیننس جاری کر کے نہیں اتروایا میری بچی کو اسکارٹ کسی آرڈیننس کے تحت نہیں پہنایا گیا میں نے ہے بےغیرتی میرے یہاں سے جروری ہے یہ سارا وہ بال ہمارے اپنے گھر سے اٹھا ہے ہمیں توجہ بھی وہی دینی اپنے اوپر توجہ دیں اللہ کا قرب حاصل کریں اسباب سے آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے ایمان باللہ شکست دے سکتے فرمایا واہ کا فلین القیتال کافر جب احزاب بن کے پوری پارٹی ڈھائی ہزار کی بستی کو مٹانے کے لیے دس ہزار کا لشکر آیا اس ڈھائی ہزار میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں دس ہزار کا لشکر جرار آیا ہے فرمایا وارد اللہ اللہ جین کا فرو بے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے گیز کے سمیت غصے سمیت پلٹا دیا سینوں میں لے کے گئے ہیں اگر مار لیتے تو نکل جاتا نا لے کے پوٹلی جیسے زہر کی باندھ کے لائے تھے ایسی ہی لے گئے وارد اللہ اللہ جین کا فرو بے لم ی نالو دے کڑ گیٹ اینی گڈ نیوز فرم ہے کوئی خیر نہیں مینیو اور کیا بات کی فرمایا واقعین وَقَفَ القتال وقفا اللہ المینین الْقِتَالِ, القتال اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کتاب کرنے والا کافی ہو گیا اگر تم اس کے نظروں میں ہو تو ان کے لیے اللہ کافی ہے ہس اللہ اللہ الوکیل ملوکیل تم مسلمان ہو تو اللہ تمہاری طرف سے خود گارنٹی لیتا ہے ان کی چالوں کا علاج خود کرتا ہے وہ ما کرو مکرن و مکر مکرن چال وہ اپنی چل رہے تھے ہم اپنی چل رہے تھے وہ ماکارو مکرن وہ مکرنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں پتا نہیں تھا کہ ہم انہیں ٹراپ کر رہے ہیں فرآون پکڑنے موسا کو آیا تھا مگر اللہ کے یہاں جو پلاننگ تھی اس میں وہ اس کو مارنے کے لیے لے کے آیا تھا انہیں پتا نہیں تھا وہ ہوم لائے یشور فنز اور کیفاقان آ دیکھو تو صحیح ان کے مکر کا انجام کیا ہوا تل کا بہو تو ہم دیکھو ان کے گھر اجڑے پڑے لم تس کام باد کوئی رہتا نہیں ہوں وہ ان کا نا مکھر نے تزور ان کی چالیں ایسی ہیں پلاننگ ایسی ہے کہ اسے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے قرآن ہے یہود چالوں کے مقابلے میں یہود کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو اللہ انتہائی سازشی کون انکانا مکروم لے تجول منہول جی بال پہاڑ ہم تو کہتے ہیں جی ہم بڑے سالڈ اور ہمارا موقف ہے اور ہمارا سربراہ میں بڑا ہیرو ہے اور بڑا شیر ہے فرمایا پہاڑ جگہ چھوڑ دیتا ایسی چال چلتے ہیں ہم یقید وہ عقید وید وہ اپنی چال چل رہے ہیں منصوبہ بنا رہے ہیں مکر کر رہے ہیں ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں اپنا پلان کر رہے ہیں تو اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو ان کی چالوں کا علاج وہ کرے گا ان کی چالوں سے مومن کو پھر کوئی ڈر نہیں لیکن مسئلہ سب یہ کہ ہمارے گھر میں اپنی لڑائی ہماری اللہ کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے یعنی جب ہمیں اس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں تو پیشاب نکل گیا کمانڈوز ہیرو وہ اس کے ساتھ جنگ ہم نہیں کر سکتے ہاں اللہ اور رسول کہتا فاض انو بے ہر اللہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اعلان جنگ ہے اللہ رسول کی طرف سے تو شیر بنے ہوئے کاغذی شیر اللہ کہ جنگ کا اعلان چھوڑتے یا نہیں چھوڑتا ہم کہتے جنگ کر لیں گے اور نہیں چھوڑتے نہیں چلتا ہم نے کہا کہ نہیں کہا پھر تو وہ کہتا ہے میں آسمان سے فوجے نہیں اتارا کر زمین سے آتی ہوں اور تیرے شریک سے تمہیں میں مرواتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ کہ یہود کو اللہ تعالی نے معذول کیا جب بھی عذاب کسی قوم کا عذاب بیان کیا اللہ نے آد کا یا سمود کا تو چارج شیٹ کیا الزام لگایا کہ انہوں نے یہ یہ, یہ, یہ کیا پھر ہم نے صدر ہم بھی تو غور کریں خود پڑھیں ایک کتاب خود پڑھو اپنی فرد جرم گریبانوں میں منہ ڈالو کیا ہو گیا کہاں غلطی ہوئی اور اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دو ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے درست ہونے سے یہ عذاب ٹال جائے گا تب بات بنے گی یہ نہیں کہ دوسرے درست ہو جائیں ایک صاحب آئے با یزید گستامی وہ جو میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا با یزید خلیفہ کا نام تھا باعظ بستا رحمت اللہ علیہ ولی اللہ, علی اللہ گزرے بڑے مشہور ان کے یہاں لوگ آئے کہ عذاب اللہ کہا گیا بارش نہیں ہو رہی خشک سالی تھی تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش برسائے جب لوگ بات کر کے چلے گئے تو انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور کہنے لگے پروردگار میرے گناہوں کی سزا ان کو تو نہ دے میں بستی سے نکل جاتا ہوں تو ان بےچاروں کو پانی دے دے اندازہ کریں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور بادل گر کے آئے اور اتنی ٹوٹ کے بارش ہوئی ہے ایک بندہ انتظاری کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسمان تو ہم نے تھاما ہوا ہے یہ عذاب دوسروں کی وجہ سے یار وہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں حکمران تو, تو تمہاری ملائی ہے نا خرابی تو دودھ میں ہے اعمالکم حکم امال تمہارے کرتوت تمہارے آکم خرابی دودھ میں ہے ملائی میں بعد میں گئی پس دودھ میں ہے اس لیے مکھن میں بھو آتی ہے ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو عذاب ٹال جائے گا اور انشاءاللہ عذاب ٹال جائے گا ٹھیک ہر بندہ جب بندہ پچھتاتا ہے اللہ کے یہاں بڑا چھوٹا اور مختصر سا معاملہ ہے جب بندہ پچھتاتا ہے تو فورن اس کے گنا جو ہے وہ آپ دیکھیں جب کوئی فائل ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے آپ کے ان باکس میں تو کافی بڑی ہوتی ہے جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو کافی دیر لیتی لیکن جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو فوراً صاف ہو جاتی گنا کرتے ہیں بڑا زمانہ گزرتا ہے لیکن جب معافی مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے تو پروردگار فوراً وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نہیں یعنی پچھتاوا نیکی پہ آئے تو نیکی ختم ہو جاتی ہے اور بدی پہ آئے تو بدی ختم ہو جاتی ہے اب کس نے پیسے دیے اللہ گراہ بعد میں خیال ہے مولوی نے نور اور مارے گئے جیب کاٹ لی اسنے. ختم وہ نیکی ختم ہو گئی پچھتاوا نیکی پہ آئے تو نیکی ختم ہو جاتی ہے بدی پہ آئے تو بدی ختم ہو جاتی ہے تو جب ہم پچھتائیں گے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بسم اللہ کریں گے تو سمجھیں کہ ساری سیاح ختم ہو جائے گی اور نور ہی نور ہو جائے تو ہر بندہ اپنے آپ کو لے لے کے اللہ تو میری وجہ سے نفغانوں کو نہ مار روزگار میرے گناوں کی سزا تو ان کو نہ دے اللہ معاف کر دے ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہوں کی سزا وہاں رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ دشمن کی پلاننگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی واخرہ